تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمان گواہ جانتا ہے جو کچھ ہے اور زمے میں ہے اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔